السلام علیکم ایم یو سپیکس پوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے ایم یو سپیکس پوڈ ایک کوشش ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کی ملکی اور بین الاقوامی مدعوں پر اپنے خیالات کو رکھنے کے لیے ہم تمام علیگ طلبہ اساتذہ اور علمنائی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں اپنی رائے رکھیں اسی کے ساتھ ہم دیگر اداروں کے طلبہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ قائم کریں اس امید کے ساتھ کہ ہمیں سامعین کی حوصلہ افزائی حاصل ہوگی اے ایم یو سپیک سے میں امین احمد آپ سے اجازت کا طالب ہوں شکریہ